چلاؤ کرنا سر باہر بیٹھ سکتے ہیں چلاؤ تو لے اگر آپ باہر بیٹھ کر چلاؤ کر سکتے ہیں, ہیں، نے عمل کو جاری رکھے لیکن باہر بیٹھ سکتے ہیں آپ باہر بیٹھ کر چلاؤ کر سکتے ہیں والحمد لله نحمده ونستعلمه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله إن شرور ينفس العظيم فيهات عمالها من يعد الله فلا مظهر له ومن يغذر فلا هاجل له ونشتغل لا إله إلا الله ونشتغل لا إله إلا الله ونشتغل اما بعد قالوا بالله يوسف قوموا بالليل بسم الله انني اقوم الليل يا اي الذين امنوا تضرعوا اليه بالصيام والسماع فما كتبان لليل قبل ان يحل لتقطعوا ايامكم يا امجاد كان من مدي ولا خبر من أيام من ليام ان ف قال الله الذين يقوله فجتام مستيه ما تصوموا لكم او رمضان لبي ان ذلك خير میرے خدا والے سرکار من کر سم کرنا منٹ مرد نا سر دیکھنے میں نہیں آگے نکل آگے بھائی اور دوست کرنا کی ہونے والا ہے ہر عمل سے پہلے اگر امر کا مذاکرہ کر لیا جائے ہر امل کے شروع ہونے سے پہلے امر کا مذاکرہ کر لیا جائے اس عمل سے انسان بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے مذاکرہ دو باتوں کا ہوتا ہے ایک مذاکرہ اس کے فضائل کا اس کے حاصل ہونے میں کیا کیا فوائد ہیں اور حاصل نہ ہونے پر کیا کیا نقصانات مرتب ہوتے ہیں یہ فضائل کا مذاکرہ ہے اور دوسرا ہے اس کو کرنے کے طریقے کا مذاکرہ ہے لوگ اس کے لیے کام سے حاصل کرنے کے طریقے مذاکرہ کیا ہے کہ آدمی کے بارے میں مسائل کا مذاکرہ کرے وار امل کے بارے میں ایک فضائل کا مذاکرہ ہے ایک مسائل کا مذاکرہ ہے فزائل کا مزاگر سے آدمی کا عمل کا جذبہ بنتا ہے اور مسائل کے مجاگرے سے امل دروپست ہوتا ہے آدمی کا عمل آدمی کا جذبہ ہو میں عمل کو درست طریقے سے کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں آدمی کو عمل کے فوائد پورے کے پورے حاصل ہو جاتے ہیں لہٰذا رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے میں بھی اس کے فضائل کا مسائل کا اور کے زبان میں کچھ اصولوں کا مذاکرہ کیا کرتے ہیں تاکہ یہ مہینہ اگر ہمارا صحیح طریقے سے گزر جائے تو پورے سال ترسر ڈال رہے آدمی اس مہینے پابند رہے اس مہینے محتاط رہے جن امان کا جن اصولوں کا اس مہینے میں پابند رہا اس مہینے کی ایسی برکت ہے کہ اس کو اللہ نے سارے سال کے لیے مؤثر کرا دیا ہے سارے سال حاصل کرنے والے ان امان کا ساتھ سارے سال پر آ جاتی ہے اس لیے مدارس کا میں دل... کتنا دل... دل... ضروری کام ہے مدارس میں رمضان کے مہینے میں چھٹیاں کرائی جاتی ہیں تاکہ جا اس مہینے کو ہر رقم ان امان میں لگایا جائے جن کے لیے یہ مقرر تاکہ پورے سا سال کے لیے واحد اور فضائل اور برکات کی کی جائیں پچھلے ہفتے سے جو بنیاد اور تمید بنائی تھی چار احمد اس اور فرق کے چار امار میں ہیں وہ مقرر ہیں جو انسان بنے پہلا مقصد یاد ہے یامن کے دور لگو یامن ماکود الگ الگ متبرکن لگوں کا سون یامن ہے گنتی کے چند سنوں میں اللہ تبارک تبارت وغیرہ چاہتا ہے کہ تم روزہ رکھ کر روزے کی برکات میں سے ایک خاص برکت حاصل کر لو جس کو وہ ہو گیا کروزہ اور شاہ رمضان لل میر قرآن حضرت ناسو بھائی ناگرا اور سلطان رمضان کا مہینہ ناگر ہوا جس میں قرآن ہدایت ہار انسانوں کے لیے اور فول فول فل ذائقے ذائق تصولوں کو دھیان کرنے والا ہے اور فرقان ہے حق و باطل میں فرق اور تمیز پیدا کرنے والی چیز ہے دوسرا عمل جو ہے رمضان کے بارے میں وہ قرآن ہے اور فرپا کے مشغول ہونا ہے اور اس کے نتیجے میں فرقانیت کا حاصل کرنا ہے رمضان میں جس ہے رمضان کے فوائد حاصل کرنے ہیں پہلا اس کا فوائد ملا پہلا فائدہ پہلا پہلی کافی تقوا اور دوسرا فائدہ دوسری کافی فرقانیت کی صفت کل میں حاصل ہوگا تقوا کے بارے میں کہہ لیا کہ وہ روزہ سے حاصل ہوگا اور فرقانیت یہ قرآن میں مشغولیت سے حاصل ہوگی قرقانیت جو ہے یہ قرآن میں مشغولیت سے حاصل ہوتی ہے پچھلے ہفتے کا بیان جو ہے وہ قرآن سے قرقانیت کی شپت حاصل کرنے کے بارے میں قرآن سے پر قادیت کی شپت حاصل ایسے ہوگی کہ اس مہینے کو قرآن پر محنت کرنے میں لگے عام طور پر تیس قسم کی محنتیں قرآن کے ساتھ ملک ہے اس مہینے میں ایک آپ دیکھتے ہیں اور جیسا جو اشتہار رکھتا ہے دوہرا تفصیل اس میں لباخ جمع کرا کے کچھ پندرہ دن پہلے شروع کر کے اور تیس چالیس دنوں کے دوران چالیس چالیس دنوں کے دوران علماء کرام دورائے تفسیر کرتے ہیں یعنی سارے قرآن پاک اور ترجمہ کے ساتھ اور ضروری ضروری تفسیر کے ساتھ پڑھاتے ہیں یہی مشہوری ہے دل قرآن قرآن پر محنت ہے قرآن میں مشہور ہونا ہے اور بہت فوائد کے ساتھ مطالعے کے بھی اصل و بنیادی طور پر جو رمضان میں اللہ مسئلہ چاہتا ہے اس, اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ متعین کر کے بتا دیجیے فرمایا کہ اس کے روزے پر انہوں فرض کیا اور اس کے رات کے قیام کو سنت کیا یہ ساتھ رات کے وقت احتیاام کا من متعلق ہے الزام طور پر ربی کہا جاتا ہے راوی کے اندر قرآن میں مشغول ہوا ہوا جائے اسرا پی نے بار بار ختم ایک سن ایک قرآن پاک کا سننا تراوی میں یہ تو سننے سے موترا ہے دو کا سننا مستحاب ہے تین کا سننا یہ خیل اولا ہے تو ختم سننے سے نہیں الحمد اللہ نے ختم یہ لکھا پہلا ختم سننا دوسرا ختم مستحب تیسرا ختم ہو جائے تو یہ جو فرقابیت کی سگت بات میں حاصل ہوگی یہ قرآن پر محنت کرنے کی شکت میں حاصل ہوگی اور قرآن پر محنت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں قیام و لین کر کے رات کو تراویح ان دن مسلسل جماعت سے اڑا کر کسی عمل کا ایک سفر میں زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن ثابت ہو جائے وہ سنت ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں نے ادیسی کو بنایا گیا کہ اس کے قیام کو سنت قرار دیا گیا وہ سنت تاکید ہی ہے سنت موقع ہے رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ماں ماسبت اب سنہا میں لکھا ہے کے لوگ کرادی کی جماعت نہ کھڑی کریں سنت تو ہے نا سنت ہی تو ہے پرابی کی جماعت نہ کھڑی کریں جس بستی کے لو اور وہاں پر اسلامی حکومت ہو اسلامی حکومت کے ذمہ لازم ہے کہ اسلامی لشکر چڑھائے لشکر چڑھائے اور ان کے ساتھ کسال کری کر دی اس کے لشکر کے روک چاہے گیا نہ ہوا جائے تو اسلامی لشکر کے ساتھ لڑے کیونکہ موقعات ہے ترق کا اعلان کرنے والی پراوی سوچنے موقع تھی اس کی جماعت سننے کے موقعہ تھی اتنا ختم سوچنے موقعہ تھا ماسبا کا امام وقت ان سے مقابلہ کریں اٹال کریں ان کے ساتھ کے ساتھ اٹال کیے جاتے یہ بستی کے لوگ پراوی کی جماعت کی جماعت میں پہلی کریں وہاں اسلامی حکومت ہو امام وقت کے ساتھ کر لڑے آپ کیوں نہیں سرابی کی جماعت کھڑی کر رہے اسلام قبول کرنے میں جبر نہیں ہے وہ آپ کا پیار ہے یہ قبول کرنے کے بعد بعد ہمار ایسے ہیں جن کرسانی حکومت جبری کرائی گئی مسلمانوں سے جبر کا جبریا کرائی گئی وہ جبریا کرانے نئے جماعت کی ممالک بھی اور صحابی کی جماعت بھی اور کیا ملیل کے بارے میں جتنی روایتیں آئی ہوئی ہیں آدیش میں اور جتنے پر آیا ہوا ہے ان ساری آدیش کو ملا کر عباسیوں کے شروع دور میں جو سکتا چلا اسلامیہ میں وہ امام ازبائی رحمتہ اللہ کے حصہ کا چلا ہے اور اس میں ترابی چھیالیس کے ہیں ہے جیسے بیس کی روایت آئی ہوئی ہے سولہ بدنان میں نوقر کی روایت آئی ہوئی ہے آٹھ کی نوقری کی روایت بھی آئی ہوئی ہے, سب روایت جمع کر کے سب پر عمل کروں لیز امام الزائی کے فکر میں ترابی کی نماز چھیالیس ہے ساتھ ایک بکر کو ملا کر سینتالیس بیس ترابی سولہ ہزار پہلے بجنے کا عمل تھا بیس میں چار ہزار نفر پڑنے کا چھتیس آٹھ کے عمل کی جو روایتیں آئی ہوئی ہیں چوالیس اور بکر جو پڑے جاتے ہیں اس میں شرابی ہاں بیس پہلے سے نفر اور تیسرا رکھا تو کتنے رکاوت ہو گئی امام مالک کے اور چار چار گزافل کے پڑا بھی کھڑے کرتے ہیں یہ چھتیس گڑھ اور امام اب منفا اور امام شافی امام احمد محمد رحمۃ اللہ علیہ تین کے نتیج ہو جائے بیس ٹکا یا پڑھنے چاروں میں سے کسی کے مسجد آٹھ سکا آٹھ Legends... کا چھتیس کا چھ یہ ہے نا بیس کا چھتیس کا اور کسی کریں گے یہ سوستھ عرب جو شہید یہ آگے پٹنے کے لیے ہتھیار ڈالے پڑے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے نہیں تو یہاں الگ کے دل سے موڑا تو وہاں پٹ رہا یہی بات اتنی انہوں نے فاروق نے جیسے بیس نے کہا کہ جماعت شروع کرائی ہے مسجد نبی میں مسجد حرام میں وہ دن آج اس طرح چل رہی وہ اور, اور پرانے پاک کے معنی پڑھنا بہت افضل ہے لیکن وہ جو لوگ وہ لوگ جو فرقانیت فرق کا وہ اس کے الفاظ پر نام رکھے اس لیے برمایا گیا کہ صرف جو آدمی نماز میں کھڑے ہو کر پرانے پاک پڑے اور اس کو ایک حرف کے بدلے میں سو نیتوں کا سواب ہے اور جو نماز میں بیٹھ کر پڑھے اس کو ایک حرف کے بدلے میں پچاس نیتوں کا سواب ہے اور باوجود تلاوت کرے آدمی اس کو پچیس نیکیوں کا سوال اور بغیر کے زبانی کرے اگر بات چھوئے نہیں بغیر بزرو کے زبانی کرے تو اس کو دس نیکیوں کا سوال اور خود تلاوت نہیں کر سکتا لیکن اس کو حضرت افسوس ہے اور تلاوت کرنے والے کو چنتا ہے ایک نیکی کا سواب اس کو ایک آدمی جو افات ہو گئی لاگے کے جو اور بڑے بزرگ تھے ان کو امر ہوا کام کے دیا جیسے بھی کہ آپ جا کر اس کا جنازہ پڑھیں جنازہ پڑھنے کے لیے چلے گئے بزرگ میں نے پوچھا بعد میں کہ اس آدمی کا عمل کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ ایک انپڑھ آدمی تھا کچھ عمل ہو تو گھر والی کو پتا تو گھر سے پوچھو گھر والی ڈھاٹ کے انپڑھ آدمی تھا نماز پڑھ کے آتا تھا ہوا اس کو کھول کر دیکھتا تھا اور ان کے ساری سطروں پر مجھے سہتا تھا اس حسل کے سارے کاٹ مجھے اکلاور کی توفیق اور یہ کہہ رہا کہ اللہ نے حق فرمایا بھی اللہ نے حق فرمایا ہے بھارت ہے ان کو چھونا ہے بھارت ہے اس لیے اس کے بارے میں خاص خمیاں لگے لائم بتا رہا ہوں جب تک تم پاک نہ ہو اس کو چھو گے نہیں چھونے کے لیے آدمی کو باوضو ہونا ضروری ہے چھوٹا پھوٹا نابالغ ہو تو چھو وہ معاف ہوتا ہے بالکل آدمی کے لیے باعودی سورجوں کے چھونا بھی عبادت کس کا دیکھنا بھی عبادت اور دیکھنے سے جو لوگوں نے اپنے تجربات اور لکھے ہوئے ہیں کہ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے چھونے سے برکت آتی ہے پڑھنا پھر پانی کے بغیر میں بھی آتے ہوں پڑے آدمی تو وہ دور ہے وہ اس کے الفاظ پر نازر ہوتا ہے اور مانی بھی اگر آپ ان کا دھیان کر کے آدمی پڑے تو ماشاء مزید وہ مزید اس کا استعمال ہوا مزید فائدہ ہوا تو اب یہ صورت ہے کہ یہ مشغولیت فرانے پاک میں جس کے نتیجے میں پاگل میں کل میں خرقانیت کی شبت پیدا ہوگی وہ تراوی میں اس کو کھڑے ہو کر سننے کیا تیسرا مشغولیت کا طریقہ فرانے پاک میں وہ اس کا تلاوت کرنے کا ہے بلاول کا میں ماموں ابو علیف رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں ایک سٹھ ختم کرنے پاک کے کرتے تھے ایک دن میں کرتے تھے ایک رات میں کرتے تھے اور ایک ترالی کا حت میں کرتے تھے ہمارے مولانا اجلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکتیس ختم کرتے تھے ایک ختم بلاول کا دون رات میں اور ایک ختم تلاوی میں ہمارے آگے بڑا نمرہ اور رحمۃ اللہ 31 ختم پڑھا پڑا کرکار کا ختم ایک تو تراوی کا مشغول ہے کہ قرآن مجید میں وہ رمضان کی رمضان سے خواہد حاصل کرنے کے لیے قرآن میں مشغول ہونا ہے ایک مشہور ہونا اس کے معنی کے سمجھنے کا مشہور ہونا ایک مشہور ہونا ہے اس کا تراوی میں کھڑے ہوئے سننے کا مشہور ہونا اور ایک مشہور ہونا اس کا لاؤس کر کے اس یہ تین مشہوریت ہیں قرآن پاک کے بارے میں ہیں جو انسان کو باطن میں فرقانیت کا نور حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے یہ تین مشہوریت ہیں اور یہ خاص عملہ تاغیر شاہ اور احمد اللہ قرآن ادم الناصوبین الفرقان افغان کو مہینہ نازل ہوا قرآن جو ہدایت لوگوں کے لیے سارے عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے ہدایت اصولوں کو کھول کر بیان کرنے والا ہے اور فرقان ہے کے ریجے میں قلب میں وہ نور پیدا ہوتا ہے جس کے رسیجے میں آدمی کے اندر پرکھ آتی ہے اور حق و بادل کی کمیز اس کو نصیب ہوتی ہے اور دوسری بات اپنے مبارک کا جو فرس فرق ہے انسان کی بننے کا اور اصلاح کا دوسرا مجھے اس کے بارے میں ایسے رتیجے میں تکوا حاصل ہوگا وہ یا حل جامن کسی بار مستیام کما کسی بہل اللہ تب ترغم ہے ایمان والوں تم پر فرق دیے روزے جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے لوگوں پر آج ایک گنتی کے چند دنوں میں تمہیں بادل میں ایک چیز حاصل ہو جائے جسے تکوا کہتی ہے روزہ رکھنے سے باطن میں تکوا ہے روزہ کا ایک ڈھانچہ ہے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے ایک کلف کا روزہ ہے ایک روح کا روزہ ہے ایک سر خاص کا روزہ ہے کھانا پینا اور عورتوں سے ملنا خواہش نفس کو روکنا یہ تین باتیں تو روزے کا بنیادی ڈھانچہ ہے سروئے فجر سے لے کر وہ بھی آپ کا آپ تک تین باتوں روکنا کھانا پینا خواہشناف تین تین باتوں سے روکنا ایک ساتھ روزے کا ڈھانچہ آپ کو نصیب ہوگا اس طرح مارت کا ڈھانچہ بنتا ہے ان میں شاید بھی ضائع ہو کہ جی روزہ ٹوٹ گیا روزہ ہوا ہی نہیں کھانا پینا خواہشناف کا فرق سے لے کر وہ بھی کا تک یہ تین باتیں جو ہیں اس روزے کا ڈھانچہ رسیب روزے کے باطل میں باتی روزہ جو ہے آم کا روزہ ہے کان کا روزہ ہے زبان کا روزہ ہے آس پاؤں کا روزہ ہے جو ہے تو کل کا روزہ ہے تو روح کا روزہ ہے صرف خاص ہاتھ غلط کام میں کریں زبان غلط بولے نہیں کان غلط سنے نہیں تو اس لیے چار موٹی موٹی باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں باز لماز سے بات کرتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو روزہ ٹوٹ گیا جمہوری جمہور لما کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹا تو نہیں ہے لیکن روزہ قبول نہ ہوا برکات ان کی آسم نہیں ہوئی روزہ ادا ہو گیا قبول نہ ہوا ادا ہونا اور بات ہے قبول نہ اور بات ہے کھانا پینا تھا جنت رکان کی بازوں کا روزہ ادا ہو جاتا ہے قبول کے لیے باقوی روزے میں چار باتیں بڑی موٹی موٹی ہیں جن لوگوں پر انفاظ میں بیان کیا ہے وہاں میں آئے تو میں آئیں وہرو کو لگ جو جھوٹی بات سے بچو یہ آیت کو مجھے اب یاد نہیں رہی یہ آئے آئی کے ساتھ بتوں کا کچھ کرا ہے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو اور جھوٹے کلمہ سے بچو yani جھوٹا کلمہ یہ ایسا ہی ہے جیسے پوجا اس جسے بوتوں کے, کے ساتھ دھیان کیا کرے ویسے بات اور اوسان ہے بس بول رہے ہیں بتوجی رسک ہے اور جھوٹے بچی بات بولنے جھوٹ بولنے سے ہے رکھا ہوا تو ہے ادا ہوا قبول نہیں جھوٹ بولنا غیبت کرنا دو عورتوں کا تجربہ آیا حضور وسلم کے سامنے کہ وہ روزہ سے ان کا برا حال ہو گیا ہے نڑھال بدحال ہو گئی ہیں آپ نے ایک برتن بھیجا کہ ان سے گوا میں الٹی طے کرے الٹی کرے انہوں نے طے کی اس پہ خون اور گوج کے ٹکڑے تو آپ نے فرمایا انہیں الگ جلحال لوگوں سے روزہ رکھا اور حرام سے افطار کر لیں گے ان دونوں نے ریبر کی اور ریبت کے ساتھ ان کی میں سامنے تمہارے کر دیے گا ریبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ آپ نے مردار بھائی کا گوج کھانا ہے انسان بھائی انسان, بھائی، انسان بھائی، اور اس بھائی ہو مرل ہوا ہو کا گوشت سارا ہو کتنی گن آتمی بات سبنا کر نا کرے گی جی. ایسی گن غیبت کی ہونی چاہیے انہوں کو یہ بارے میں کھا گیا حضرت بنا دکھ رہی اور نے لکھا ہے کہ جس پر روزے میں آدمی پتا ہی کرتا ہے اور پھر اس کو خود ہوتا ہے اس کا روزہ بہت بھاری ہو جاتا ہے بہت اس کو تکلیف معذور ہوتی ہے اور اللہ والوں کو روزے میں معمولی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کھایا نہیں میرے کہا یہ روزہ کے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو روزے کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں جھوٹ سے بچنا غیبت سے بچنا چولہے سے بچنا اور ایک وعدہ خلافی سے بچنا ان کو حکومت ان اللہ بران احمد اللہ قرآن کے الفاظ یہ قرآن ہے وعدہ قرآن ہے میرے بھائی وعدہ قرآن ہے ٹھیک ہے نا الفاظ قرآن یہ عمل ہے وعدہ خلافی کرنا ملافت کی تین علامتیں ہیں بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے وعدہ کرتا ہے اس سے دیتا ہے اور کے پاس مانگ رکھی جائے اس کی خینت کرتا ہے اور جس حکومت کی سفاہی کرنا فیصلہ کرتا ہے تو وہ ملاسکین کے حوالے ہو جاتے ہیں لکھوں کو مغلق ترقی دینا چاہتا ہے ان میں شجاعت پیدا ہوتی ہے حیات پیدا ہوتی ہے ان میں سخاوت پیدا ہوتی ہے ان حلم ان میں آتا ہے بار کو برداشت کرنا چلتے بچرہ کو سننا وعدہ کرے کہ اس کو پورا کرنا جھوٹ نہ بولنا یہ صرف قوم میں آ جاتی ہیں یہ بڑھتی ہیں ترقی کرتی ہیں ساری چیزیں پر چھا جاتی ہیں اور جو بار کرے تو جھوٹ بولیں وعدہ کرے اس کو توڑ دیں یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے یہ پیچھے سے ڈنڈے کھانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں ہمارے لنگ پر کاپر کو مسلط کرے اللہ جس کو بھی مسلط کرے کتر میں ہندو کو مسلط کیا گیا تھا تمہار ہونے جاتے کرنے کا اور, اور کر بیٹھ گیا ہندو بیٹھ گیا تھا پاکستان بننے کے دور کے قریب تو میں ہوں کہ ہمارے دل میں یہ تھا کہ ہندو کو مار پر رالج بھی نہیں آ سکتا اور چڑک نوے ہزار کو ماہ بندو سے باندھ کر یہ کیا بات یہ وہ کوتائیاں اور بہرویہ ہرویہ تھی جن کو تو اسے نویجے ملکی پکڑو پیستا ہے میرا میرے بھائی چار ہمار بندوں کے بارے میں سے ہیں کہ رول فرائض میں سے جن کے توڑنے سے روزہ تو ادا ہو گیا قبول نہیں ہوا ہے چوٹ سے سیبل سے وعدہ خلافی سے بچے کرتے ہیں وعدہ خلافی جو وعدہ قرآن کے الفاظ ہیں یہ قرآن ہے اور جب زبان ایسی ہو کہ بولے تو جھوٹ نکلے وعدہ کرے تو توڑ دے ہمارے لگی جائے تو کھینت ہو جائے گی تو منافق اس بات ملادوں کو کہتے ہیں تو خبیہ کافر اندر کافر ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ جوڑے اور مسلمان اگر جاننا چاہیں تو تین سے اپنے بار بار دیکھیں تو جان لیں کہ اس آدمی کا حال منافق کریں مار کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے وعدہ کر کے اس کو توڑ دیتا ہے اور جب اس کے پاس مانت رکھی جائے تو اس کی خیال کرتا ہے تو یہ روزہ جو ہے وہ ظاہر روزہ ہوا کھانا پینا خواہش شناخت رکنا موٹی موٹی باتیں جو گالی وعدہ خلافی بولیے ان باتوں سے رو میں ذرا ہمت کر کے اپنے آپ کو روک دیں مضبوط میں علیہ دان چلنے فرمایا کہ اب تیرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے کیونکہ موجود بچا ہے کہ تو تو بہت ہنگامہ ہوگا تو باہر نکل کرے کھجور کے ڈرک کے نیچے بیٹھ جا اور فکر نہ کہ میں ہم تازی تازی کھجوریں دے گا کروزی کے بس کریں گے اور تیرے پاس کوئی بات کرنے کے لیے آئے تو پھر بات نہ کر انی بولیے قومن فلاں کل نے مجھے کیا میں تو روزہ رکھا ہوا ہے میں کسی سے بات نہیں کروں ضروری اچھا ضروری باتیں کریں باتیں کرنے سے برسر نہیں چاہیے جتنا بولتے ہیں آدمی اتنی گوٹائی ہو جاتی ہے آدمی تو روزہ سرک گیا ہے تو بند کرنے کا نام روزہ نہیں ہے خاص کے کرتے رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ روزہ جو ہے یہ لبان کا روزہ ہے ہاتھ کا روزہ ہے آم کا روزہ ہے کان کا روزہ ہے اور روزہ جو ہے وہ کلب کا ہے روزہ ہے روح کا ہے روزہ ہے صدر خاص کا روزہ ہے اب کلب کا روزہ کیا ہے روح کا روزہ کیا ہے صد کا روزہ کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ شاء اللہ پہلے جلدیوں پر جو بات کریں گے آج کی سارے کے سارے جانے کا فیصلہ یہ ہوا کہ روزہ کے نتیجے میں تقوا سلونا ہے تکوا بادل میں ایک احتیاط ایک محتاط ایک احتیاط کی محتاط کیسیت کا نام ہے جس نتیجے میں آدمی بنا جب بڑھتے ہوئے بہت ڈرتا ہے پچھاتا ہے اس کا ہاتھ نہیں بڑھتا ہے اس کے اندر ایکسپار اور خوف ہوتا ہے اور نیکی کے شوق ہوتا ہے بڑھتا ہے اس کو لطف آتا ہے لیکن. نیکی میں لطف آتا ہے اس کو خوف ہوتا ہے یہ تقوی کی کیفیت ہے اور تخوا کی حیثیت روزہ حاصل ہوگی اور روزہ وہ روزہ جو صحیح روزہ بنیادی ڈھانچے روزے کا ہے وہ ہے کھانا پینا خواہش نہ پھر روکنا پھر یہ ہاتھ پڑان صرف ہاتھ پڑان آنکھ آن، دبان سارے آزاد کرو دا دل کرو دا روح کرو دا صرف خاص کرو اور آزاد وجوالے کے روزے پہ خاص سوچتے ہیں جھوٹ بولنا ریبر کرنا چولی کھانا وعدہ خلافی کرنا گالیاں دینا یہ گبے مال اپنے آپ کو بچایا ہے ان کے ساتھ روزہ آزاد ہو جاتے ہیں قبول نہیں ہوتے اور خاص طور سے یہ میں نے وعدے پر بات کی یہ تو خاص سوچا دیکھی سن آیا ہے کہ منافع منافع کی تین نشانیاں ہیں کہ جب جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا وعدہ خلافا جب وعدہ کرے گا وعدہ توڑ دے یہ منافع ضلع مزدور منا جب اس کے بعد ضمانت رکھی جائے کھانا خیانت کرے گا ہمارے یہ جی نہیں کہ پیسے رکھے میں نے اسے نہیں یہ کھانا نہیں آپ نے مجھے ایک جگہ پر بٹھایا کہ یہ زمباریاں آپ کی ہیں آپ کی یہ پوسٹ ہے یہ آپ کی بیماریاں ہیں ان کو آپ نے کرنا ان چیزوں کو آپ نے روکنا ہے اور میں جتنی میں نے کوتاہی کہ میں نے امانت میں خیانت کی یہ مانت کیا خیالات میرے پر ایک آدمی یہاں رہا تھا میں نے سفارش پر دوسرے آدمی کو کیا یہ خیانت رکھا یہ امانت میں خیانت رکھا مجھے خیال لیا گیا تھا کہ تو وہ لوگوں کو آگے لائے میں نے بیٹھ والے کو چھوڑا اور دوسرے کو لیا سفارش پر رشوت پر پیسے لے کر یہ امانت کا خیانت رکھا اور جو اب آیا ہے کہ ان اللہ جا امران کو منع اے ایمان نے امر کیا ہے ممامتے امانتے ہیں اور اپنے اہل تک پہنچاؤ ان کی تصویر میں لکھا ہوا ہے عبد جب ساز نے کہ جو آدمی امانت میں خیام کرتا ہے جس آگ بنتا ہے کوئی کاگ نہیں دیتا ادی جبی طور پر خبارہ لکھا ہوا ہے اس آدمی کا فرض واجب کوئی بازی ادائیگی والی ہے ماننا کر نماز پڑھ لی ادا ہوئی ہے میں کہ اس سے ہمارا خیال کی ہوئی قبول نہیں ہے اسے روزہ رکھ لیا میں کہ اس کا روزہ خدا تھا کہاں قبول نہیں چاہوں کہ ہمارت میں خانت کی ہو یہ دل کا گنا یہ گنا دل کا گناہ تو لہذا روزے میں جو احچاتے ہیں میں زبان کی احساط ہے کے زبان کی احچاطیں کتنی ہیں جھوٹ بولنے سے پر ہے لیبر کرنے سے پڑھے چوری کرنے سے پڑے جالی دینے سے پڑھے اور وعدہ خلافی سے پڑھے کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں کاغذ کی آئے سے آئی یہ قرآن ہے یہ بات ان کو سرک کرنے والے گوائے کہ قرآن کو سرک کر رہا ہے. اللہ تبارک سلامتی توفیقی کا فرمائے ان شاء اللہ ہمارا ختم جو ہے پرالی کا وہ پیر کا دل گزر کا منگل کی شپ سے شروع ہوگا تین گزر گزر کا منگل کی شکل کا ختم شروع ہوگا اور دس دادوں کا ختم ہوگا تین تین پاروں روزانہ پڑے جائیں گے ان شاء اللہ بڑے ایسے پڑنے والا ہوتا ہے بعد میں اور سارا ان ختم ہو جائے کرے گا تین پاروں کے آج اور بیس ان ختم ہو جائے گا کرے گا پہلے تو تو کوئی نہیں ہے یہاں پرائی پڑی تو باہر کھڑا ایک گھنٹہ وہاں باتیں کر رہا ہوتا درد لیکن کبھی کے خیال ہاں نہیں ہے کبھی کھڑا ہوتا وہاں بہترین باتیں کھڑے کر رہا باہر کپڑے بیٹھ کا دو گھنٹے کر رہا لیکن کرالی کی تو پیس نہیں ہے